درايين من الشيطان الرجيم ان الدين عند الله الاسلام وقال عز من قائل ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين محترم بھائیو محترمات سامعات آج میں نہایت حساس موضوع پر بات کرنا چاہتا ہوں وہ موضوع وہ معاملہ جس کی وجہ سے آج ساری دنیا پریشان ہے مشرق سے لے کر مغرب تک مسلمانوں کی بدبختی کا بہت بڑا سبب ہے اور وہ ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کو کافر قرار دینا اور اس کے بعد ان کو کاٹنا شروع کر دینا آپ پوری دنیا میں جہاں جہاں پریشانیاں کھڑی ہیں اس پہ نظر دوڑا لیں آپ کو یہ عامل بہت واضح نظر آئے گا کہ مسلمان مسلمان کو کافر قرار دیتا ہے اور اس کے بعد اس کو کاٹنا شروع کر دیتا ہے وہ پاکستان میں مختلف آپریشن اور ان کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کا ہجرت کرنا اور سیکڑوں کا قتل ہونا وہ سوریا میں عراق میں آپس کی لڑائیاں مصر کا معاملہ اس میں کیا ہوا کس نے کس کا تعاون کیا کیوں کیا اس وقت مسلمانوں کے کچھ ٹکڑے کٹ رہے ہیں دوسرے بے حص ہو کر کھڑے ہیں اس کی کیا وجہ ہے یہ الگ کہانی ہے کہ اس وجہ سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا کہ اس وجہ سے اتنی بے حصی پھیل جائے اس وجہ کے باوجود مسلمانوں کو مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے لیکن اگر نہیں ہو رہی ہے تو اس میں ایک بہت بڑا سبب یہی ہے مسلمانوں کا مسلمانوں کو کافر کرا دینا اور پھر ایک دوسرے کو کاٹنا اس کی انتہائی ترین شکل پاکستان میں جو کارروائیاں ہوتی رہی وہ ہے اس کی انتہائی ترین شکل عراق اور سوریا میں جو مسلمانوں کو کاٹا جا رہا ہے آپ کو اخبارات میں نظر آتا ہے کہ وہ شاید شیعوں کو کاٹ رہے ہیں حقیقت میں وہ ان سے کہیں زیادہ سنیوں کو کاٹ رہے ہیں اور دونوں طرف مسلمان ہی کٹ رہے ہیں اور کافر ہاتھ پر ہاتھ دھرے دیکھ رہا ہے اور جو نہیں دیکھ رہا وہ بھی مسلمانوں کو کاٹ رہا ہے جب قاعدہ یہ ٹھہرا کہ ہمارے سوا کوئی مسلمان نہیں جب قاعدہ یہ ٹھہرا کہ جو ہماری بیعت نہیں کرتا وہ واجب القتل ہے تو پھر کون بچ سکتا ہے اس کی کاٹ سے یہ انتہائی ترین شکلیں ہیں اور اس کی ابتدائی شکلیں جو ہمیں مسجد میں مدرسے میں تقویر کے فتوے ملتے ہیں جو ایک آدمی سپیکر کھولتا ہے اور وہ اعلان کرتا ہے پکڑو مارو اس کو اور بعد میں اس پر گستاخی کا پرچہ کروا دیا جاتا ہے اس کی ہلکی شکلیں جو آپ کو کالجوں میں مختلف تنظیم میں ایک دوسرے کو کاٹتی نظر آتی ہیں بنیاد اس کی کیا ہے پیچھے وہ ایلیمنٹ موجود ہے پیچھے وہ سوچ موجود ہے ان کی تھیوری میں وہ سوچ موجود ہے مسلمان کے خون کو وہ اتنا ارزا سمجھتے ہیں ہلکا سمجھتے ہیں ہلکے ہلکے مقاصد کے لیے گردن کاٹ دینا گلا کاٹ دینا گولی چلا دینا یہ ان کے لیے عام ہے آسان ہے پھر وہی سوچ پروان چڑھتے چڑھتے وہ بڑی بڑی جو شکلیں اس وقت آ رہی ہیں سامنے اس طرف چلی جاتی ہے اور وہی شکل اگر اچھے ہلکے شکل کی ہو ہلکے انداز کی ہو چھوٹی حالت میں ہو اس پر بھی لوگ اپنے تحفظات کا شکار ہو کر ایک دوسرے کی مدد سے کنیکتراتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئیں وہ معتدل دین ہے وہ قضا القجا وسطن شہدا النس ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا ہے درمیانی کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ ایک بچے نے ساٹھ نمبر لیے دوسرے نے اسی لیے تو ستر والا درمیانہ ہوا درمیانی کمانا ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ ہو اور سب سے اوپر ہو وہ درمیانہ ہوتا ہے اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک آپ پہاڑی ہے چاروں طرف سے برابر اور بیچ میں سے اونچی ہے جو اس کا اونچا حصہ ہے وہی درمیانہ بھی ہے اور بلند بھی ہے درمیانہ بھی ہے بلند بھی ہے جس نے نوے پرسنٹ نمبر لیے دوسرے نے اسی ایک نے ستر تو وسط وہ ہے جس نے نبے نوے پرسنٹ نمبر لیے ہیں وسط وہ ہے جس نے نوے پرسنٹ نمبر لیے ہیں ایک آدمی بڑے بڑے بلنڈروں پر بھی کوئی فتویٰ نہیں لگاتا حقیقی کفر کرنے کے باوجود مزاحمت اختیار کرتا ہے دوسرا کبیرہ گناہ کو کفر قرار دیتا ہے یہ دونوں سرحدیں ہیں ایک افراد کا شکار ہے ایک تفرید کا شکار ہے وسط ان میں وہ ہوگا جو حقی بات کرتا ہو وہ کزا نکالنا کم امتم ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا نہ امت میں افراد ہے نہ تفرید ہے وہ افراد و تفرید نظریات میں ہو افکار میں ہو عبادات میں ہو اسلام نے اس کو کہیں بھی قبول نہیں فرمایا ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی مخالفت کرو مخصوص ایام میں وہ عورت کو ڈبے میں دور کونے میں لگا دیتے ہیں دور سے روٹی پھینکتے ہیں اس کو قریب نہیں آنے دیتے تو ہم کوئی فرق نہ کیا کرو مخصوص تعلقات کے علاوہ کوئی فرق نہ کیا کرو ایک آدمی کہتا ہے اے اللہ کے رسول اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو ہم پھر یہ ایک فرق بھی نہیں کرتے جو آپ نے ایک احتیاط بتائی ہے ہم وہ بھی نہیں کرتے آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا یہ انتہا پسندی ہے وہ ہر قسم کا فرق روا رکھتے ہیں تو انتہا پسند ہے تو کسی قسم کا فرق کروا نہیں رکھنا چاہتا تو انتہا پسند ہے اسلام یہ ہے کہ جو اسلام نے کہا کہ ایک فرق رکھو ایسی حالت میں اس کے پاس نہ جاؤ باقی کوئی فرق نہ رکھو یہ ہے وسط حکومت وسط اس کو کہتے ہیں یہودی دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں فرمایا اگر میں زندہ رہا تو اگلے سال نو کا رکھوں گا اگر کوئی کہے وہ رکھتے ہیں تو مخالفت اس میں ہے کہ ہم نہ رکھیں وہ اس انتہا میں یہ اس انتہا میں اور جو امت وسط کا تعلق ہے وہ یہ کہ میں وہ بھی رکھوں گا ساتھ ناؤ کا بھی رکھوں گا تاکہ عبادت بھی ہو جائے اور ان کی مخالفت بھی ہو جائے جو آدمی عبادات میں سست ہوتا تھا اس کو آپ چست کرتے تھے عبد اللہ برباس رضی اللہ تعالیٰ نو فرمایا عبداللہ بندہ تو بہت اچھا ہے اگر یہ تہجد شروع کر دے تو انہوں نے تجرب شروع کر دی اس کے مقابلے میں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ اتنی تہجد بڑھتے ہیں کہ عشاء سے فجر تک مسلسل مسلح پر کھڑے رہتے ہیں اور سارا قرآن پڑھ جاتا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے آپ نے بلایا اور عبداللہ یہ غلط طریقہ آپ مہینے میں قرآن ختم کیا کرو آپ بیس دن میں کر لیا کرو پندرہ میں کر لیا کرو دس دن میں کر لیا کرو سات دن میں کر لیا کرو روزہ رکھتے تھے روزانہ شوال سے لے کر رمضان تک سارا سال روزہ نہ روزہ رکھتے تھے فرمایا غلط طریقہ ہے تو مہینے میں تین رکھ لیا کر یا مہینے میں دس یا مہینے میں پندرہ روزہ رکھ لیا کر اس سے زیادہ تجھے روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے عبادت میں بھی اعتداد ہے نظریات میں بھی اعتداد ہے عقائد میں بھی اعتداد ہے جو بھی اسلام میں شدت پسندی اختیار کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے تین لوگ آتے ہیں سیب بخاری کی تینوں روایتیں حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایسے ہی کرتے تھے روزانہ روزہ رکھتے تھے ساری رات قیام کرتے تھے ان کو بھی بنا کرنا تین لوگ آ کر پوچھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہیں بولے نہیں اچھا تو اماں اب ہمیں بتائیں ان کی عبادت کا معمول کیا ہے فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رات کو سو بھی لیتے ہیں قیام بھی کر لیتے ہیں روزے رکھ بھی لیتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہیں کہنے لگے ان کا تو بڑا मुकाम مقام ہے وہ تو بخشے हैं آئے ہیں وہ تو معصوم ہیں اس کے باوجود اتنی عبادت کرتے ہیں تو ہمیں گناگاروں کو ملٹی پلائی کرنی پڑے گی تبھی نجات ہوگی سوچ اچھی ہے لیکن انتہا پسند آنا ہے ایک کہتا ہے میں کبھی شادی نہیں کروں گا ابھی بچوں میں بڑھ جائے تو انسان عبادت کم کرتا ہے دوسرا کہتا ہے میں گھر میں نہیں جنگلوں میں نکل جاؤں گا ساری رات قیام کروں گا تیسرا کہتا ہے, میں روزانہ روزہ رکھوں گا کسی نے نہیں کہا میں بدکاریاں کیا کروں گا میں چوریاں کیا کروں گا میں جوا کھیلا کروں گا بلکہ سب نے نیکی کے عزم کیے ہیں لیکن قربان جاؤں میرے مصطفیٰ علیہ السلامۃسلام گھر تشریف لائے عائشہ رضی اللہ تعالی نے بتایا پریشان ہو بہت پریشان ہو پھر یہ نہیں کہ اگلے جمعے میں میں وضاحت کر دوں گا فوری طور پر مسجد میں تشریف لاتے ہیں فوراً بولے لوگوں کو جمع کرو ایمرجنسی میٹنگ کال کرتے ہیں نہایت غصے کے عالم میں خطاب فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں سنو سنوا کم وہ اکشا میں تم سب سے زیادہ رب کا متقی بندہ ہوں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اس کے باوجود میں شادیاں بھی کرتا ہوں اور میں عبادت بھی کرتا ہوں اور میں سو بھی جاتا ہوں میں روزے بھی رکھتا ہوں میں چھوڑ بھی دیتا ہوں اور جو میری سنت سے منہ پھیرے گا وہ ہم سے نہیں اتنے غصے کی وجہ کیا ہے اس غصے کی وجہ یہ ہے یہ دیکھو میری انگلیاں دو شروع میں اس کا آپ کا فاصلہ تھوڑا ہے اور جیسے جیسے دور جاؤ فاصلہ بڑھتا چلا جاتا ہے جو اسلام سے تھوڑا ہٹتا ہے وہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جاتا ہے سنن دارمی کے مقدمے میں حدیث ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک ساتھی آتا ہے کہتا ہے حضرت مسجد میں کچھ لوگ ہیں انہوں نے گٹھلیاں اور کینکریاں جمع کی ہوئی ہیں یہ ہزار کی ڈھیری ہے یہ دو ہزار کی ڈھیری ہے یہ پانچ سو کی ہے ایک ان میں کہتا ہے کہو سبحان اللہ وہ ایک ایک پتھر اٹھا کر دوسری طرف رکھتا ہے ایک ایک گٹھلی اٹھا کر دوسری طرف رکھتا ہے اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ہزار کی تسوی ہے یہ پانچ سو کی دسویں ہے یہ ہزار کی تین تسبیاں ہیں پھر وہ کہتا ہے اللہ اکبر کہو وہ ایسے ہی کہتا ہے سبحان اللہ الحمدللہ ایسے ہی کرتا ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ غصے سے لال پیلے ہو گئے کس چیز کا غصہ تھا انہوں نے کہا تھا ہم قرآن کو نہیں مانتے کیا کہا تھا ہم بدکاریاں کرتے ہیں کیا کہا تھا ہم چوریاں کرتے ہیں سبحان اللہ پر غصہ تھا الحمدللہ پر غصہ تھا وجہ کیا تھی کہ جو اسلام سے تھوڑا سا ہٹتا ہے پھر وہ ہٹتا چلا جاتا ہے کہتے ہیں میرے پاس کیا لینے آئے ہو ان کو منع کیوں نہیں کیا کہتے حضرت میں نے منع کیا لیکن وہ باز نہیں آئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے جاتے ہیں مسجد میں ان کو خطاب فرماتے ہیں اور فرمایا لوگو ابھی تک تو میرے مصطفیٰ کے زیر استعمال کپڑے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں ابھی تک تو ان کے زیر استعمال برتن بھی نہیں ٹوٹے ہیں اور تم نے اسلام میں اضافے شروع کر دیے ہیں کہنے لگے جی اس میں کیا حرج ہے سبحان اللہ میں کیا حرج ہے الحمدللہ میں فرمانے لگے تم اپنے گناہ کیوں نہیں گنتے لیکیاں کیوں گنتے ہو کبھی گناہ گنے آپ نے کتنے گناہ کرتے ہو نیکیاں کیوں گنتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سو سے زیادہ کوئی ورد گنا نہیں ہے جس کو آپ نے جتنا گنا ہے اتنا گنو جو نہیں اوپن چھوڑا ہے اس کو اوپن رکھو راوی کہتا ہے آج جو گٹھلیوں پر سبحان اللہ الحمدللہ گنتے تھے میری گناہ آنکھوں نے دیکھا کہ وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جب خوارج اٹھے تھے یہی نوجوان وہاں مسلمانوں کے گلے کاٹ رہے تھے یہ تینوں چاروں مثالیں آپ نے سمجھ لی سبحان اللہ الحمدللہ میں دین سے آگے بڑھنے کی کوشش رات کے قیام میں دن کے روزے میں آگے بڑھنے کی کوشش شادی نہ کرنے میں آگے بڑھنے کی کوشش عقیدہ اور نظریات میں آگے بڑھنے کی کوشش اللہ اکبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا رضی اللہ عنہ یمن کے گورنر بنا کر بھیجا وہاں سے کچھ سونا حاصل ہوا جو مٹی میں تھا ابھی خالص نہیں کیا گیا تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے سونا آیا تو آپ نے چار صحابہ اکرام جو نہ مکے کے تھے نہ مدینہ کے تھے یہ قصیم اور ریاض کے علاقوں کے لوگ تھے ان چاروں کو وہ سونا بانٹ دیا نہ انصاریوں کو کچھ دیا نہ مہاجروں کو کچھ دیا انصاروں مہاجروں کے دل میں بات تو آئی کہ دیکھو جی قربانیاں ہم نے دیں اور پرانے مسلمان ہم ہیں اور یہ ساری زندگی ہمارے خلاف مقابلے کرنے والے اور آج مسلمان ہوئے تو ان کو ہم پر ترجیح دی ترجیح دی جائے آپ نے فرمایا بات سنو میں ان لوگوں کو ان کا دل جیتنے کے لیے ان کو پختہ کرنے کے لیے دیتا ہوں وہ مطمئن ہو گئے ایک اور آدمی اٹھا گالیں اس کی ابری ہوئی سر مڈا ہوا داڑی لمبی شلوار تخنوں سے اوپر کہتا ہے اتق اللہ حیاء محمد اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ڈر جائیں آپ انجو آپ کو بہت تکلیف ہوئی فرمایا اگر میں رب سے نہیں ڈروں گا تو اور کون ڈرے گا اللہ تام یا منفی سماپ ارے تم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے مجھے تو میرا رب امین سمجھتا ہے میرے پاس دن رات اللہ کا فرشتہ آتا ہے وہ مجھے امین سمجھتا ہے اور تم مجھے امین نہیں سمجھتے بہت تکلیف ہوئی حضرت خاردن ولید کہتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلات وسلام آپ اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹتا ہوں یہ گستاخ ہے پر مت کاٹو اس کی گردن اس کی نسل سے ایسے لوگ برآمد ہوں گے جن کے قرآن کے سامنے تم اپنی تلاوت کو کم تر سمجھو گے جن کی نمازوں کے سامنے تم اپنی نمازوں کو کم سمجھو گے اپنے روزوں کو کم سمجھو گے بہت زیادہ قرآن پڑھیں گے مگر قرآن ان پر اثر نہیں کرے گا اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے گولی لگ کر جسم سے نکل جاتی ہے فرمایا اس تیر کو جیسے تیر جسم سے نکل جاتا ہے اس تیر کو پکڑو جو جسم سے نکلا ہے تیزی کے ساتھ اس کو چیک کرو اس کے تیز حصے کو دیکھو اس کے پر کو دیکھو اس کی ڈنڈی کو دیکھو پرمایہ مصطفیٰ علیہ صلاح السلام نے کہیں خون کا نشان نظر نہیں آتا اور جہاں جوڑ لگا ہوتا ہے وہاں تھوڑی سی خون کی رگڑ نظر آتی ہے کہ شاید یہ جسم سے نکلا ہو پرمایا ایسے ہی یہ اسلام میں داخل ہو کر اسلام سے نکل جائیں گے اور ان پر اسلام کا کوئی اثر باقی نہیں ہو لیکن شکل میں نورانی چہرے ماتھے کالے داڑیاں پوری شلواریں اونچی اور ہر وقت ذکر سے زبان تر ہے ہر وقت قرآن کی تلاوت جاری ہے فرمایا ایسی شکلیں اس کی نسل سے نکلیں گی یقتلون الاسلام و اسلام اوسان پر فرمایا کہ کافروں کو بتوں کے پجاریوں کو چھوڑیں گے اور مسلمانوں کو کاٹیں گے مسلمانوں کو کاٹیں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے لَئن اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پالوں ان کو میرے زمانے میں آئیں تو میں ان کو ایسے کاٹوں گا جیسے اللہ نے قوم عاد کو کاٹا تھا زمانہ گزرتا گیا فرمایا مسلمانوں کے انتشار کے زمانے میں نکلیں گے حضرت عثمان بن فار ہوتی اللہ تعالیٰ نے ان کے سیاسی فیصلے ان کو گناہ قرار دیا ان گناہوں کو کبیرہ گنایا کبیرا کو کفر قرار دیا اور لوگوں کا مائنڈ ان کا دماغ خراب کیا بڑے بڑے صحابہ کرام کی اولادیں ان کا دماغ معوف کیا ان کو قائل کیا اور ایک وقت آیا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ ان کو شہید کر دیا وہ عثمان جس کے بارے میں فرمایا عثمان عبد الح عثمان جنت ذنع رعین عثمان شہید عثمان ان کے گھر میں گھس کر ان کو شہید کر دیا گیا اور پھر جبرن حضرت علی کو خلیفہ بنایا انہوں نے سوچا کہ اگر گیند دوبارہ اپنے پاس آ رہی ہے تو میں سنبھال لوں گا اگر یہ کسی اور کو بنا لیں گے تو پھر تو بالکل ہی معاملہ آؤٹ ہو جائے گا اسلام کی مسلمانوں کی خیر خاہی کے لیے انہوں نے اس بات کو قبول کیا وہی لوگ ان کے ساتھ رہے وہی ان کے فیصلے وہی ان کی ان کی قیادت کرتے رہے حتیٰ کہ جب بھی مسلمانوں کی سلو ہونے لگتی وہ لوگ بیچ میں سے لڑائی کروا دیتے وہ سمجھتے تھے اگر مسلمان ایک ہوتے ہیں تو یہ ہمیں کاٹیں گے اور یہ لڑتے رہیں گے تو ہم بچ جائیں گے حتیٰ کہ صفین کے موقع پر جب معاویہ بن نبی سفیان رضی اللہ عمایہ نے قرآن اٹھا لیا کہ ہم قرآن کا فیصلہ چاہتے ہیں جنگ بند ہو گئی دو آدمی دونوں طرف سے ایک طرف سے عمر بن بنواس اور ایک طرف سے ابو مساشرِ رضی اللہ عنہما یہ فیصلہ کریں گے دونوں گروپوں کا اب ان کو نظر آیا کہ یہ تو ضلع ہونے جا رہی ہے یہ ایک ہو گئے تو عثمان کے قاتل پکڑے جائیں گے حضرت عثمان کے قاتل ہم ہیں تو ہو نہ ہو یہ سلو ختم ہونی چاہیے جب وہاں ان کی بات نہ بنی تو حضرت علی کو چھوڑ کر حضرت علی پر نعود باللہ کفر کا فتو لگایا کوفے کی مسجد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ درس دے رہے تو منہ نیچے کیا ہوا ہے اللہ للہ حکم اللہ کا چلنا چاہیے آوازیں کس اللہ کہتا ہے حکم اللہ کا ہونا چاہیے تم کہتے حکم ابو مساشری کا ہوگا تم نے ناؤد باللہ شرک کیا ہے اور نوج باللہ تم کافر ہو گئے ہو اور ناود باللہ جو تمہاری تعت کرتا ہے وہ سارے کافر ہو گئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمانے لگے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ تم کون لوگ ہو کیا تمہارے مقاصد ہیں لیکن جب تک آپ کی طرف سے پہل نہیں ہوگی ہم آپ کو سزا نہیں دیں گے اور جیسے تم ہمیں کافر کہہ رہے ہو ہم تمہیں کافر نہیں کہیں گے پڑھتے قرآن کی آیات ہے پھر ایک وقت آیا وہاں سے نکلے اور دور جا کر حرورہ مقام پر انہوں نے ڈیرے ڈال لیے اب وہاں سے جو بھی گزرتا ہے چیک پوسٹ لگا دی اگر وہ کہے کانو بھائی کافر ہوں جی اچھا آ جاؤں مولوی صاحب اٹھایا ہوا تھا اس کو قرآن سناؤ کیونکہ قرآن کہتے ہیں وہ عین حد عمر مشرقین استجارکر ہوں حد عثم اکلام اللہ اگر کوئی مشرق آپ سے پناہ مانگے تو اس کو پناہ دیا کرو اور اس کو پھر قرآن سنایا کرو حد تم معلو ہو معمانہ پھر اس کو امن والی جگہ پر پہنچایا کرو ہم اس قرآن کی عائد کے تحت اس کافر کو سنبھالیں گے اس کو امن دیں گے اس کو سواری دیتے اور اس کو گھر تک پہنچا اچھا تم کون ہو بھائی میں میں مسلمان ہوں علی کے بارے میں کیا خیال ہے رضی اللہ عنہ کہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں خلیفہ راشد ہیں جنتی ہیں علی جن سے جنت کہا ادھر آؤ پکڑے داڑھی سے پکڑا گدر کاٹ دیا عبداللہ بن خباب رضی اللہ تعالیٰ نے لونڈی کے ساتھ جا رہے ہیں کون ہو بولے عبداللہ بن خباب ہوں ادھر آؤ علی کے بارے میں کیا خیال ہے بس پکڑا اور ان کو ایک ندی کے کنارے لے جا کر کے دبا کر دیا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا میں نے کہا تھا اگر تم شرارت کرو گے تو ہم پکڑیں گے لشکر لے کر آئے نا جانے کتنے جتنوں سے ان کو مطمئن کیا داڑھیوں والوں کو کاٹنا کتنا مشکل ہوتا ہے قرآن پڑھنے والے پانچ وقت کے نوازی راتوں کا قیام کرنے والے کتنا مشکل ہوتا ہے قائل کیا لڑائی کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان میں ایک شخص ایسا ہوگا جس کی کوہنی پر ایسا گوشت ہوگا جیسے عورت کا سینہ ہوتا ہے حضرت علی کہنے لگے ان کے ناشوں میں تلاش کرو وہ بندہ ملے گا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا رپورٹ ملی نہیں کوئی ایسا نہیں ملا کہا ہو نہیں سکتا ری چیکنگ کرو ناشوں کا ڈھیر دیکھا تو نیچے سے وہ بندہ نکلا یہ بادو کا کٹا ہوا تھا کوانی کی ہڈی اور پیچھے سے موٹا گوشت یہ شکل بنی ہوئی تھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں حق پر ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت پوری ہوئی پھر یہ لوگ آج تک کوئی زمانہ نہیں آیا کہ جب یہ ختم ہو گئے ہو بلکہ یہ آج تک موجود ہیں ان کی مختلف شکلیں پوری دنیا میں موجود ہیں میں نے سیریا کے ایک قائد سے پوچھا کہ کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے کہتا ہے نہایت پریشانی کا عالم ہے روس ہمارے خلاف کھڑا ہے چائنا ہمارے خلاف کھڑا ہے سوریا کی حکومت ہمارے خلاف کھڑی ہے اور ان کے پیچھے لبنان سے ایران سے کون کون ہے یہ آپ جانتے ہیں اور کہتا ہے ان سب کو ملاؤ تو اتنی تکلیف ہمیں نہیں ہوئی جتنی ان لوگوں نے داعش کے نام سے کہتا ہے باقاعدہ طور پر ان کے پاس سے وہ لوگ گزرتے ہیں جو مسلمانوں کو کاٹنے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں ان کو جانے دیتے ہیں اور وہ کیسے کاٹتے ہیں پورے گاؤں میں سے ایک مہینے کا بچہ بھی نہیں چھوڑتے ٹوٹل ختم کرتے ہیں گاؤں کے گاؤں ختم کرتے ہیں اور یہ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے کہتا ہے ایک نوجوان تھا اس کو ٹینکوں کا شکاری کہتے تھے ہم دشمن کے ٹینکوں کو تباہ کرنے کی بڑی مہارت رکھتا تھا وہ بیچارہ وہاں سے واپس آیا پوچھا کان ہو تو بتانا پڑا فلا تنظیم سے ہوں پکڑا داڑی سے گلا کاٹ دیا اس کا ایک قائد مجاہد افغانستان میں رشیا کے خلاف بھی لڑتا رہا باسنیا میں بھی لڑتا رہا اور وہاں بھی ایک تنظیم کا قائد تھا دشمن کا بہت نقصان کر رہا تھا وہ اس پر حملہ کیا اور اس کو کاٹ دیا اور چونکہ جذبات ہیں عقل نہیں علم نہیں تو مختلف دشمن ملکوں کی ایجنسیاں داڑھی بڑی کر کے ان میں شامل ہو چکی ہیں اور وہی ان کو چلاتے ہیں وہی مشورے دیتے ہیں وہی فیصلے کرتے ہیں اور جہاں تک آپ کو نظر آتا ہے کبھی مزاج گرا رہے سب بیوقوف جاہل جو جو کسی کا جذبہ ہے وہ اپنے اپنے کام کرتا چلا جا رہا ہے میڈیا میں نظر آتا ہے کہ کسی اور کو کاٹ رہے ہیں حقیقت میں کسی اور کو کاٹ رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ کوئی بچنے کی شکل نظر نہیں آتی ہر طرف سے تباہی تباہی نظر آتی ہے یہی شکل وہاں تھی اب آپ دیکھ لو مصر میں کتنا بڑا نقصان ہوا مصری حکومت وہ فلسطینیوں کا تعاون کر رہی تھی اس نے وہاں بڑی اصلاحات کر لی تھی لیکن اصل کہانی کیا تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ تمام عرب ملکوں میں اپنے لوگوں کو یہ شہ دی جا رہی تھی کہ تم بھی کھڑے ہو اور یہ ساری حکومتیں ختم کر کے اپنی حکومت قائم کر لو اب وہ حکمران وہ یہ تو کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ ان کو ختم کر دیا جائے وہ جتنی بھی خیر چاہتے تھے جتنی بھی مسلمانوں سے خیر کرتے تھے جتنی بھی اصلاحات کرتے تھے جتنا بھی مجاہدوں کا تعاون کرتے تھے جب وہ دوسری طرف دوسرے کو گلا کاٹنے پر آ گئے ہوں وہ تو, تو کبھی برداشت نہیں کریں گے یہی ہوا کہ ان کی بے شمار خوبیوں کے باوجود سارے مسلمان ان کے خلاف کھڑے ہو گئے درمیان میں بیچ میں وجہ کیا ہے وہ جرسومہ وہ بیکٹیریا حکمرانوں کو کافر قرار دینا ان کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو ابھارنا بغاوت پر اکسانا وہ بیکٹیریا جو کہیں تھوڑی شکل میں اور کہیں زیادہ مقدار میں موجود ہے یہ اس کی تباہ کاریاں ہیں کہ آج مسلمان تار تار ہیں روزانہ ویزائل گرتے ہیں معصوم بچے قتل ہوتے ہیں اور پڑوس پڑوس کے سارے مسلمان تس مس نہیں ہوتے ہیں. میں ان کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ان کو اس کے باوجود ان کی مدد کرنی چاہیے اس کے باوجود ان کو اٹھنا چاہیے مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے لیکن اگر نہیں کر رہے تو اس میں گناگار بھی ہیں اور ایک بہت بڑی وجہ ان کے دلوں میں یہ بھی ہے کہ یہ اگر اٹھتے ہیں یہ کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں ان کو مرنے دو اگرچہ ان کا نظریہ غلط ہے لیکن بنیاد وہی مسلمان کا مسلمان کے ساتھ اٹھنا خلاف اٹھنا قتل کرنا کافر قرار دینا بغاوت پر اکسانا یہ ایسی مصیبت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علاج بیان فرمایا تھا فرمایا تھا فرمایا اگر کوئی کالے منہ والا پچکی ہوئی ناک والا کٹی ہوئی ناک والا پچکے ہوئے ماتھے والا کالی شکل کا غلام وہ بھی حکمران بن کر آ جائے تو اس کی طاط اور فرما برداری کرنا ہے. اگر وہ تمہارے حقوق نہ دے اللہ سے مانگنا اور تم سے اپنے حقوق مانگے تو اس کے حقوق ادا کرنا آتو ہم حق اللہ حقم اپنے حقوق رب سے مانگنا ان کے حقوق ادا کرنا بغاوت نہ کرنا اللہ کہ واد قسم کا کفر ہو جالی کفر نہ ہو جعلی کفر قبیرہ گناہ کو کافر قرار دے کر حکمرانوں کو کافر قرار دینا ربعت الجلال دل فرماتے ہیں جو اسلام کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا وہ ظالم ہیں جو قرآن کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا وہ فاسق ہے جو قرآن کے ساتھ فیصلے نہیں کرتا وہ کافر ہے تین لفظ بولنے ہیں اور یہ باقی دو کو ختم کر کے سب کو کافر ہی کافر کرتے ہیں. قرآن کے ساتھ فیصلے نہیں کر سکتا ہو سکتا فاسق ہو کافر نہ ہو ہو سکتا ظالم ہو مجبور ہو یا لالچی ہو دل سے اسلام کو مانتا اور اس بات کو سمجھتا ہو کہ مجھے فیصلے اسلام سے کرنے چاہیے قرآن سے کرنے چاہیے لیکن سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا کافر قرار دے کر آج ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپریشن کیا چل رہا ہے فوج کو بھی مارو پولیس کو بھی مارو عوام کو بھی مارو علماء کو بھی مارو کیوں حکمران کافر اور جو آواز نہ اٹھائے وہ بھی کافر اور جو ان کا تعاون کرے وہ بھی کافر اور بیٹھنا کس کی جھولی میں ہندوستان کی پناہ کہاں لینی ہے ہندوستان کے سفارت خانے میں پناہ لینی ہے ہندوستان کے سفارت خانے میں, میں مال لینا ہے امریکہ اور ناٹو سے اور لڑنا ہے مسلمانوں سے اور ماشاءاللہ سے چہرے نورانی داریاں پوری شلواریں اونچ قرآن کی طرح بے تو میرے عزیز بھائیوں اپنے نظریات کی اصلاح کرو اپنی اولادوں کو دیکھو کس کے ساتھ گھر رہا ہے اس بات پر خوش نہ ہو جاؤ کہ بچہ نیک ہوتا جا رہا ہے دیکھو کس کے ساتھ بیٹھ کر نیک ہو رہا ہے کہیں انتہا پسند تو نہیں ہو رہا تو اللہ تبارہ کا و چارا مسلمانوں کی ہر علاقے میں مدد فرمائے ان کے نظریات کی بھی اصلاح فرمائے ان کے اعمال کی بھی اصلاح فرمائے جہاد فی صبر اللہ کا علم اللہ بلند فرمائے اور اسلام کا جہاد کا علم بلند کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ آپس کا قتل و خون ہے جب مسلمان آپس میں لڑتا ہے تو کافر کے خلاف لڑ نہیں سکتا اور جو کافر کے خلاف لڑتا ہے وہ اپنوں کو کاٹ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ ہدایت دے سمجھنے کی توفیق دے عمل کی توفیق دے ہم